نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ کی آیت نمبر اکتر سے, سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ شاء ہے سورسایت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یادین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو فن فرو فوباتن اوین فرو جمی پھر علیحدہ علیحدہ یعنی دستوں کی صورت میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر ہی کوچ کرو مراد یہ کہ جنگی حالات جاری ہیں مسلمانوں کا ایک کشاک کش کا معاملہ مدنی دور میں جاری ہے اس کے تعلق سے ہدایت عطا کی جاری ہے کہ کبھی جدا جدا چھوٹے چھوٹے دستوں کی صورت میں نکلنے کی نوبت بتائے گی کبھی اکٹھے نکلنا ہوگا ضرور نکلو مگر اپنا ڈیٹرنٹ اپنا دفاع کا جو بھی سامان ہے وہ ساتھ رکھو وہ ان نام امین کم نوا لوبک بے شک تمہیں کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا اب یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اب یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں کم آیت نمبر ایک تک کمو سچے ایمان والوں کا بیان بھی آئے گا ایمان کے جھوٹے دعویدار منافقین کا بھی بیان آئے گا لیکن انداز سے پتہ چل جائے گا کہ کس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اب جیسے یہ الفاظ ہیں وہ ان نم نمن بے شک تم میں وہ بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا فعین مصیبت پہنچے کوئی مصیبت کالا تو وہ کہے گا قد انعم اللہ یقیناً اللہ نے مجھ پر تو بڑی نعمت فرما دی اکم شہیدہ کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا یعنی منافع کس بات پر خوش ہوگا مسلمانوں پر کوئی مشکل آ کسی غذبہ میں نکلے ہیں اور یہ بچا رہا جانے سے تو کہے گا میری تو جان چھوٹی میں تو مال بچا میری تو جان بچی بہت اچھا ہوا میں نہیں گیا یہ ہے منافقین کا طرز عمل فرمایا اور اگر تمہیں اللہ کے طرح سے کوئی فضل یعنی نعمت پہنچے تو وہ ضرور کہے گا کہ گویا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی کیا کہنی کم تم آہم اکاش کے میں ان کے ساتھ ہوتا فافوزن اور بڑی مراد پاتا یہ کیا ہے اگر مسلمانوں کو کوئی فتح مل گئی تو کہے گا یہ تو مجھ سے اپارچونیٹی مس ہو گئی کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملتا یہ ہے منافقین کا طرز عمل یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں یہ اپنے مفاد ہی کے لیے بس کبھی کفار سے بنا کر رکھیں گے کبھی مسلمانوں سے فل قوطی سبیر اللہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑے اللہ دین الحیات دنیا وہ لوگ دنیا کی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں دنیا پرس آدمی دین کے لیے محنت نہیں کرے گا بھائی جس کو آخرت مطلوب ہے وہی جان بھی لگانے کے لیے تیار رہے گا اللہ کے راہ میں اگر جنگ کا موقع آ جائے تو یشرون الحیات دنیا بالآخرہ جو دنیا کی زندگی کو قربان کر دیتے آخرت کے بدلے رمعی اقاط الفیظ سبید اللہ جو اللہ کے راہ میں جنگ کرے فیقتل پھر وہ قتل ہو جائے یعنی شہید او یغلب یا غالب آ جائے فسوف اجرن تو من قریب اسے بڑا اجر ادا کریں گے اگلی آیت کا پس منظر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں لیکن کچھ لوگ بوڑھے بچے عورتیں کمزور لوگ ابھی بھی مکہ مکرمہ میں ہیں اور ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے البتہ جب تک حضور نبی اکرم علیہ سلاۃسلام نے فتح مکہ کا معاملہ نہیں فرمایا جو کہ آٹھ ہجری میں ہوئی ہے آٹھ ہجری میں اور یہ تین چار ہجری میں آیات آ رہی ہیں تین چار سال حضور مدینہ شریف میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے لیے آپ تشریف لے گئے جب تک نہیں گئے حضور دعا کرتے تھے اللہ مکہ میں فلاں کی فلا کی فلاں کی مدد فرما اس کی مدد فرما اس کی مدد فرما لیکن گئے ہیں فتح مکہ کے لیے تو پھر بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح بھی ہوا ہے اس پس منظر میں مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کمزوروں کی مدد کے لیے فرمایا وما لا تقاتلون فی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راہ میں جنگ نہیں کرتے ملد دان اور کمزور مرد اور عورتیں اور بچوں کی خاطر تم جنگ نہیں کرتے اللہ دین وہ کے دعا کرتے ہیں رب اخرج نام خاد القریتی غالمی اے ہمارے رب ہمیں اس بسی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں بجائے کا ولی اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بجائے اللہدون کا نصیرہ اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار حضور علیہ السلام نے تو پا ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ ہوا البتہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے آج مسلمان مظلوم ہے کشمیر ہو فلسطین ہو کبھی برما کبھی چیچنیا کبھی بوسنیا کبھی عراق کبھی افغانستان بہرحال قتال فی سبیل اللہ کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد اور داد رسی کی جائے البتہ یہ خطاب اللہ کے نبی علیہ السلام اور کے نام سے ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو نافذ کیا اور وہ جدوجہد کر رہے تھے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اب بالآخر حضور 8 ہجری میں گئے تو مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ آج یہ پکار لگی ہوئی ہے مگر ہم اپنے ملکوں کو تو درست کر لیں یہ ملک جو اسلام کے نام پر لیا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہاں اسلام قائم کریں کہ پوری دنیا میں ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی 3 4 برس پہلے ہم اور آپ عید الفطر منا رہے تھے اور ہمارے مسلمان بچوں کے لاشیں فلسطین کی گلیوں میں گرائے جا رہے تھے اس وقت فلسطین کے مسلمان یہی پکار رہے تھے یا جیشل فلسطینیوں کو سمجھ آتی اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے اے پاکستان کی افواج تم کدھر ہو یہ الفاظ تم کے آج دنیا کا مسلمان اس ملک کی طرف دیکھتا ہے یہاں کی افواج کی طرف یہاں کے مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ ملک دیا تھا ہمیں چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے ایٹمی صلاحیت دی ہے بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہمارے پاس ہے بڑی قوت اللہ نے صلاحیت دی ہے اللہ اس کو ہمیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کی بھی توفیق دے اس ملک کو دنیا کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کرے اور پھر کہیں سے پکار لگے تو پھر اس کو پکارنے کی ضرورت پیش نہ آئے یہاں کا مسلمان یہاں کے افراد یہاں کی افراج یہاں کے ذمہ دار ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے کھڑے ہوں یہی ویژن تھا اقبال کا یہی ویژن قید اعظم کا بھی تھا پاکستان منزل نہیں ہے پاکستان تو ایک ذریعہ ہے آگے مقصد کو پوری دنیا تک لے کر جانا ہے اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے پکار آج بھی ہے کیوں اللہ کے راہ میں جنگ نہیں کرتے مگر ترتیب کیا ہے حضور نے مکہ مکرمہ میں جماعت کو مضبوط کیا آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوئی وراعت سید خلون فی دین اللہ افوا کی شان ہمارے سامنے آتی ہے اللہ دین آمنطلفی سبین اللہ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں والذین قفر یقاتلون فی نفیس طاغوت اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں طاغوت کا لفظ شیطان کے لئے بھی آتا ہے مشقین یہود کے سرداروں کے لیے بھی اور یہ کسی ادارے یا نظام کے لیے بھی آئے گا جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی حاکمیت اور قانون کا دعویٰ کرے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں فقات ال شیطان بس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو ان نقید شیخان وغیرہ شیطان کا فریب بہت ہی کمزور ہے بظاہر تمہیں یہ ہٹے کٹے نظر آئیں گے لدے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان کے رو اندر اللہ روب ڈال دے گا جب ایمان والے ایمان پر استقامت دکھائیں گے الحمدلۂ کم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو واقعی مسلح واقعی مسلح تھا وہ آسک نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو بہت اہم نکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس برس کی محنت کے حوالے سے کف و ایریا کم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو مکے کے تیرہ برس کوئی جنگ نہیں ہوئی بلکہ ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا حکم حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کنفرمیشن اللہ کی طرف سے سول نسا مدری صورت میں آ رہی ہے حکم اللہ کا قرآن کی وحی کے علاوہ بھی وحی کی صورت میں حضور پر آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کا حکم تھا مکئی میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم اس کی بڑی حکمتیں تھی کہ ابھی تعداد کو بڑھانا ہے جماعت کو مضبوط کرنا ہے دعوت کا بیس بڑھانا ہے لوگوں پر کردار کی گواہی پیش کرنی ہے کوئی جذباتیت میں آ کے پری میچور ایکشن نہیں لینا کہ اہلِ کاف کافقفر کو مسلمانوں کو کچلنے کا جواز مل جائے یہ ہے فقہ فکسیرا فلاسفی اور سیرہ سیرت کا ایک بنا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا بالکل صحیح یہ کیوں ہوا اس موقع پر ایسا کیوں ہوا اس موضوع پر بہت خوبصورت کلام استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گیارہ خطبات تو بہت تفصیل سے منہج انقلاب نبوی ایک مختصر ڈھائی گھنٹے کا مختصر جی وہ ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ صبر محض یہ مکے کے تیرہ برس اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا اس کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قیل الحمد کفوا دیا کو جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو واقعی مصلاوات نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اگلے بیان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے ایک رائے شروع شروع میں تو آسان احکام آتا ہے ذرا مشکل بات آتی تو منافقین بھاگ رہے مفسرین کی ایک رائی ہے کہ اگلا جو بیان ہے وہ منافقین کے تعلق سے فَلَمَّا كُتِمَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ کہ جب ان پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا اِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ مْنَاسَكَ خَشْيَةِ اللہ او شَدَّ خَشْيَةِ تو ان میں سے ایک فریق کے گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا بقول اور انہوں نے کہا ربنا القتال اے ہمارے رب نے ہم پر قتال کرنا کیوں لازم کر دیا لولا اخرتنا تنا جن القدیم اور تو نے ہمیں تھوڑی مدت کے لیے اور محلت کیوں نہ دے دی کل قل متا قلیل اے نبی علی السلام فرما دیجئے دنیا کا فائدہ بہت ہی حقیر اور تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس سے تقوی کی روش اختیار کی فتیلا اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا رہا قتال سے تم ڈر رہے ہو تو سنو ائی تم جہاں کہیں بھی ہوگی موت تمہیں آل کی چاہے تم مضبوط کی ہوئے قلوں کے اندر ہی محفوظ کیوں نہ ہو موت تو آئے گی اپنے وقت پر ولی اخر اللہ سور منافقون کے آخر میں اللہ کسی کی موت کا جب وقت آ جائے تو اس کو مخر نہیں فرماتا وقت سے پہلے نہیں آئے گی وقت کے بعد نہیں آئے گی جتنی سانسیں نصیب میں ہیں وہ آخری سانس لے کر جتنا رزق نصیب میں ہے وہ آخری لقما لے کر ہی بندہ دنیا سے جائے گا ائی تکون کمل مؤ وم تو فی برو مشیدہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی چاہے تم مضبوط کیے ہوئے خرو کے اندر محفوظ ہی کیوں نہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے من اور انہیں تکلیف ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کی طرف سے الزام دھرتے ماڈ اللہ منافقین قل کل من عند اللہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے فمالها اولئک القوم لا یکادون يفقهون حدیثہ تو اس قوم کو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے ما أصابك من فمین اللہ اے سننے والے تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے وما أصابك من فمن نفسك اور اے سننے والے تمہیں اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے نفس ہی کی وجہ سے تمہارے کرتوت ہی کا نتیجہ تمہارے سامنے آتا ہے یہ عمومی خطاب ہے اب حضور سے خطاب وارسل کلیم نا سی رسولہ اور اے نبی علی السلام ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا یہ منافقین کہہ رہے مصیبت آپ کی وجہ سے آئی نہیں یہ ان کے اپنے کارتوتوں کی وجہ سے ہے پیغمبر تو شفیق اور رحیم ہوتا ہے اللہ اس کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے نہ کہ کہ وہ لوگوں کے لیے زحمت کا باعث ہو۔ وکفا باللہ الشہیدا اور اللہ تعالی کافی ہے بطور گواہ پھر اطاعت رسول پر زور من اتع الرسول فقد اطاع الله جس سے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ نوٹ کیجئے گا 11 مرتبہ قرآن میں آیا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کے علیہ السلام یہاں کیا آیا میت رسولہ فقط اف اللہ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی اور توجہ سے سنیے گا اطاعت حق ہے اللہ کا لیکن املن ہوگی پہلے رسول اللہ کی اطاعت حق ہے اللہ کا املن ہوگی رسول اللہ کی اور رسول کی ہوگی تب اللہ کی ہوگی نماز کس کے لیے ادا کر رہے ہیں اللہ کے لیے طریقہ کس سے لیں گے حضور سے حضور کے طریقے پر عمل ہوگا تو اللہ کے لیے نماز ہوگی تب اس کے حکم کے پاسداری ہوگی یوں اطاعت رسول اور اطاعت الہی یہ بریکٹ ہیں جڑے ہوئے ہیں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا ومن طب اللہ فما اور علیم حفیظہ اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا منوانا آپ کا کام نہیں یہ نہیں مانتے ان کا اپنا چوائس یہ اللہ تعالیٰ کے پکڑے جائیں گے منافقین ہی کا بیان اور یہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مانا فیضا برزی کا بیہطوت پہ جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے تو ان میں سے ایک گرو رات کو اس بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے کہہ کر کیا کہتے ہیں ہم ادا کریں گے اور رات کو مشورے کیا رہے بھائی تمہارا دماغ خراب ہے بیوی بی بچوں کی فکر کرو مال کی فکر کرو کیریئر کی فکر کرو یہ مال ادھر خرچ کر دیے تو جان کے لالے پڑ جائیں گے اور یہ قتال میں نکلیں گے تو جان چلی جائے گی بھائی کوئی ہوش کے ناخل ہو یہ رات کو مشورے یہ ہیں وہ اللہ ما تو اور اللہ خوب لکھ لیتا ہے جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں فا عدد اینبی عبید سے اعراض کیجیے اور اللہ پر توقل کیجیے وہ کفا وکیلا اور اللہ کافی بطور کا رک کے ایک بات سمجھ سو, آ, غور کر لیتے ہیں یہ واقعات ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں یہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے مگر دنیا کی محبت میں ڈوب کر پیچھے ہٹے اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت سے بھاگے اور پھر برباد ہو گئے ہمیں اسے سنائے جا رہے ہیں ہم دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں اور پیغمبر علی السلام کی اتاد سے فرار اختیار نہ کریں اللہ نفاق کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے افلا قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے نفاق کے مرض کے بیان کے ساتھ قرآن کا بیان کیا مطلب نفاق کیا ہے دل میں ایمان کا نہ ہونا یہ حقیقی ایمان دل میں ہو تو آدمی اتاد بھی کرے گا یہ حقیقی ایمان کہاں سے ملے گا اللہ کی کتاب سے سورن فالت نمبر دو ادا آیا زیادت ایمانہ جب جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اب اگر یہ قرآن سے جڑیں گے تو حقیقی ایمان کی طرف آئیں گے تو نفاق سے بچیں گے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے افلاقرآن کیا یہ قرآن کریم غور و فکر نہیں کرتے ولوکھا اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا لوا جدوف اختلاف اس میں بہت اختلاف پاتے انسانوں کے کلام میں اختلاف ہو جاتا ہے بیس برس پہلے شخص سے ایک بات آج وہ خود ریفیوٹ کر رہا ہے دس برس پہلے کچھ کہہ رہا تھا آج وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اس کے علم اضافہ ہو گیا ریفائن ہو گیا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں اللہ کا علم, علم کامل ہے اس کا دعویٰ ہے اس دعوے کے ساتھ اس کا کلام شروع ہوتا ہے اس کے کلام میں کوئی اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں اگر بال کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کثیر اختلاف پاتے وَإِذَا جاہم أمر من الأمر اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں ولو ردو ادا رسول اور اگر یہ اسے پہنچاتے رسول علیہ سلام کی طرف اور اپنے اصحاب اختیار کی طرف تو جو لوگ ان میں سے تحقیق کر لیا کرتے ہیں وہ اس خبر کو اچھی طرح جان لیتے جنگی حالات چل رہے ہیں نا خبروں کی اہمیت ہوتی افواہیں بھی تو پھیلا دی جاتی کوئی بات پہنچے تو صحیح فورم پر بیان کرو ذمہ داروں تک پہنچا دو وہ اس کو سمجھ بھی لیں گے اور اس کے بارے میں کوئی ڈسیجن لینا ہوگا تو لے لیں گے افواہوں کی روک تھام کی تعلیم دی گئی ولو اللہ فتح اللہ علیکم و رحمۃ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چن ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے سارے لگ جاتے فقات الفی سبیل اللہ پس اے نبی علی السلام آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں لا تکلف الا کا وحرذ المؤمنین آپ تو اپنی ہی جان کے مکلف یعنی ذمہ دار ہیں اور اب ایمان والوں کو آمادہ کریں ترغیب دلائیں مراد جنگ کے لیے اس اللہ انکو فباس الذين كفروا قریبه کے اللہ کفار کی جنگ کا زور روک دیں اللہ اشدیلا اشد اور اللہ سخت ہے جنگ کے اعتبار سے بھی اور سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کافی ہے ایمان والوں کے لیے بشرط ایمان والے ایمان کی تقاضوں پر عمل پیرا ہوں اگلی دو آیات میں معاشرتی ہدایت بہت پیاری عطا کی جا رہی ایک شفات یعنی سفارش کے حوالے سے اور ایک سلام کے حوالے سے فرمایا میں یشفا شفاطن حسنتن جو کوئی اچھی نیک بات میں سفارش کرے گا یا کل لہو نصیب تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا وہ میں یشفا سَيِّئَةً اور جو کسی بری بات میں سفارش کرے گا یا کل لہو کفلا اس میں سے اس کا بوجھ اس کو ملے گا وَكَانَ اللہ علیہ كُلِّ شَيْءٍ موقیتا اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے ہمارے ذہن میں سفارش کا ایک ہی تصور ہے اور وہ ہے بس کسی کو نوکری پہ لگانے کی سفارش کرنا نہیں نہیں یہ تو ہے ہی ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی سفارش ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ قرآن کا بیان ہو رہا ہے راتیں ہم قرآن کے ساتھ بسر کر رہے ہیں یہ بھی سفارش ہے اچھی سفارش تو کسی کو نیکی کی دعوت دینا کسی کو کسی کی مدد کے لیے ترغیب دلانا کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے بھائی اس کی مدد کرو اللہ جڑ دے گا ویسی ماہ مبارک اجر بڑھ جاتا ہے تو نیکی کی دعوت خیر کی دعوت یہ بھی اچھی سفارش گناہ سے رکنے کی دعوت بھائی چھوڑ دے اس شراب کو چھوڑ دے اس سود کو چھوڑ دے بے حیائی کو چھوڑ دے اس جھوٹ کو چھوڑ دے یہ حرام مال کو چھوڑ دے جہنم میں لے جانے والی چیزیں اللہ کا خوف کرو یہ سب اچھی سفارشیں ہیں اور ہاں اگر نوکری کے لیے لگوا کسی کو بشر دے کہ وہ الیجیبل ہو تو ٹھیک ہے اجر ملے گا اور بری سفارش کیا ہے چلو بھائی مووی لگی ہوئی ہے چلو بھائی وہ رمضان میں ہی ٹکٹ دے دو عید پہ تو بڑا بلیک میں مل رہا ہوگا ٹکٹ یہ کیا ہے یہ روزانہ چل رہا ہوتا ہے یہ بھی تو برائی کی دعوت یہ بھی تو بری سفارش ہے اور حضور علیہ سلاۃ السلام کی حدیث صحیح مسلم شریف کی روایت ہے نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے اگر نیکی کی سفارش کی نیکی پر لگا اس کو اجر ملے گا ہمیں بھی ملے گا ان شاء اللہ اور اللہ معاف کرے گناہ کی دعوت دی وہ گناہ کرے گا اس کے بھی کھاتے میں جائے گا گناہ کی دعوت دینے والے کے کھاتے میں بھی جائے گا یہ ہے شفات سفارش کا وسیطر تصور اگلا بیان سلام کے اعتبار سے تم بتاحی تین سلم اور اردو ہا اور جب تمہیں کوئی دعا دے یعنی سلام کہے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا کم از کم ویسی ہی دعا دے دو السلام علیکم کہا تو کم از کم کیا ہے وعلیکم السلام بہتر کیا ہے و رحمۃ اللہ اور مزید بہتر کیا وبرکات ہو اس کے بعد فل اسٹاپ یہ جو ہم لوگوں نے اور ایڈیشنس کرنا شروع کر دیے جنتلا دیے وہ فلاں کچھ نہیں میکسیمم سلام کے الفاظ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکات ہو اور میکسیمم جواب علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات اب اگر کسی نے پورا ہی سلام کر دیا وبرکات تو بہتر جواب کیا ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں اچھی بات کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتو ذرا جوش کے انداز میں ہو اور آپ جواب دیں یہ بہتر جواب ہوگا یہ نہیں کیا سلامی سلام چل رہا ہے پھر لائن ڈراپ ہو گئی پھر سلام کر رہے ہیں پھر لائن ڈراپ ہو گئی یہ اربوں میں بہت زیادہ ہے نہیں میکسیمم سلام یہ ہے میکسیمم جواب بھی یہی ہے سلام اپنی جگہ بڑا پیارا ایک جملہ سلام اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت سلام اپنی جگہ تحیت مبارکت اللہ کی طرف سے برکت والا تحفہ یہ سورند نور میں پڑیں گے انشاءاللہ اور سلام السلام اللہ کا نام بھی ہے اللہ کی گریٹنگ سلام جنت میں اللہ کہے گا ایمان والوں کو سلام اللہ اکبر سور آصیم فرشتے کہیں گے سلام ایمان والے کہیں گے سلام السلام علیکم اعلان میری طرف سے تم سلامتی میں ہو السلام علیکم دعا اللہ تمہیں سلامتی آتا کرے یہ گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ ایوننگ یہ الفاظ یہ کوئی قریب بھی نہیں پہنچتے سلام کے کسی کی بیٹے کا انتقال ہو گیا میں کہہ سکتا ہوں گڈ مارننگ بڑا افسوس ہو تمہاری بیٹے کا انتقال ہو گیا کین آئی سی دس یہ الفاظ پورے ہی نہیں السلام علیکم کہوں تو چاہے وہ غم میں بھی ہے میں دعا دے رہا ہوں اس کو کتنے پیارے الفاظ ہیں پھر حضور علیہ سلاۃ السلام نے سلام میں پہل کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے سلام کرنا سنت تو سلام کا جواب دینا واجب ہے اس کو عام کیا جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا سب کو توفیق عطا فرمائے ان اللہ خانہ اللہ کلش ان حسیب اللہ ہر ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ محاسب نہ اللہ اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بفیب ضرور قیامت اکٹھا فرمائے گا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ومن اصلق من اللہ حدیثہ اور کون ہوگا زیادہ سچا بات کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر یعنی سب سے سچی بات کس کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی منافقین کے بارے میں کچھ آرات ہیں اہل ایمان کی ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے پس منظر یہ ہے نبی اکرم علی السلام مدین شریف میں ہیں گرد یہ قبائل ہیں جو مدینہ شریف سے باہر ہیں ان میں کچھ لوگوں نے کہاں کہ کہا آؤ مدینہ شریف توجہ اللہ حضور کی ہجرت تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہو گئی سلاد وسلام مدینہ کے اطراف میں قبائل ہیں وہاں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو کہا جا رہا ہے ہجرت کر کے ادھر آؤ مدینہ شریف یہ مسلمانوں کا مرکز بن رہا ہے اگر یہ ہجرت کر کے نہیں آ رہے تو یہ سچے ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کی کچھ رائے ہو رہی تھی اللہ اس تعلق سے تفسرہ فرما رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا فما لكم في المنافقين فئتين بس وہ میں کیا ہو گیا تو منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو آراء کا اختلاف بللہ اركصهم بما كسبوا اور اللہ نے انہیں اونچا کر دیا ہے اس کے سبب جو انہوں نے کمائی کی اتریدون کی ان ان تهدمن الله کیا تم چاہتے ہو کہ اسے راہ پر لاؤ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کو کسی کو دلی دوست نہ بنانا حق نہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ کون سی ہجرت کی بات ہو رہی تو یہ جو اطراف کے قبائل مدینہ میں ان قبائل میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ دیا ہے اگر یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آ رہے تو اے مسلمانوں ان سے تمہارا کو دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر مو نہ مگر ملو کے جو تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے او جا کم حسیرت یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے دل تنگ ہو گئے اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں او یو قو کہ یہ اپنی قوم سے لڑیں کیا بتایا جا رہا ہے اگر یہ تمہارے پاس ہجرت کر کے نہیں آ رہے کہیں پائے جائیں کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کو قتل کر سکتے ہو لیکن اہم نقطہ اہم نقطہ اہم نقطہ, اہم نقطہ اگر یہ منافقی کسی ایسی قوم میں ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان کے خلاف اقدام نہ کرنا اصل اہمیت کس کی ہے معاہدے کی معاہدے کی اہمیت اس کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے یا اس کیفیت میں آئے کہ یہ تم سے بھی نہیں اور اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے تو پھر ان کے خلاف اقدام نہ کرنا ولاؤ شاہ اللہ علیکم فلقات اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے یہ تو تاک میں تمہارے خلاف تم بھی ہوشیار اور چوکنہ رہو کہ ان سے اگر معاملہ پیش آ جائے تو جنگ ہوگی فلم الْقَوْا الْقَوْا <السَّلَمَة> پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے پھر تم سے نہ لڑے اور تمہاری طرح صلح کا پیغام ڈالے فما جہان اللہ لكم علیہ سبھی تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے بارے میں کوئی راستہ نہیں رکھا یعنی ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا ایک اور منافقین کا ست اب تم اور لوگوں کو گے جو چاہتے ہیں کہ ارکی صوفی ہاں جب کبھی فتنے فساد کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تو یہ اس میں پلٹ جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں تمہاری طرف صلاح کا پیغام نہ ڈالے وَيَقُفُوْ اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکے انہیں پکڑو وَقْتُلُوْهُمْ حَيثُ اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وہ اولا سلطان مبینہ اور یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلی سند دی ہے کہ ان کے خلاف تم اقدام کر سکتے ہو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا منافقین کا ذکر ہوا پھر کس قوم میں اگر ایسی قوم میں جس سے معاہدہ تو ایکشن نہیں لینا لیکن اگر یہ شرارت پر اتر آئیں اور تمہارے سے سلح کا معاملہ نہ کریں تو یہ تیسرے گروہ کے خلاف اقدام کی اجازت دی گئی اس خاص تناظر میں ان آیات کو دیکھنا چاہیے اگلا بیان اس کا بھی ایک پس منظر ہے اور وہ ہے قتل خطا کا بیان ایک ہے قتل خطا خطا سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے تو قتل ہو جائے اور ایک قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا اس تناظر میں کچھ احکامات عطا کیے جا رہے ہیں پھر ایک اور پس منظر بھی ہے کہ یہ جنگی حالات جاری ہیں اور خطا کا معاملہ قتل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی علاقے میں گئے اور بے دہانی میں, لا علمی میں ایک مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہو گئے یہ بھی خطا کی شکل ہے خاص تو اس کے تعلق سے رہنمائی ہے ادر وائز بھی بندہ کہیں شکار کے لیے گولی چلا رہا تھا لگ گئی کسی مسلمان کو وہ بھی خطا میں شمار ہوگا تو قتل خطا کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں البت یہ جنگی حالات چل رہے تھے اور کئی لا علمی میں ایک مسلمان کے ہاتھ کوئی مسلمان کسی اور علاقے میں قتل ہو جائے اس کا انکام تھا تو اس تناظر میں کچھ ہدایات عطا کی جا رہی ہیں وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا اور کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر یہ کہ خطا سے ایسا ہو جائے ومن قتل مؤمنا خطا اور جو کسی مسلمان کو خطا کے طور پر قتل کر دے غلطی سے فتح تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے وہ دیت مسلمت اللہی اور خون بہا دیت بلڈ منی اس کے وارثوں کے حوالے کرے اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ سو اونٹوں کی رقم کے برابر ہے ٹھیک ٹھاک ہے سو اونٹوں کی رقم کے برابر ہے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے وہ دسلمت اور ہوں بہا بلڈ منی اس کے وارثوں کے حوالے کرے مقتول کے اللہ ان اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں تو معافی کی گنجائش یہ دیت معاف ہوگی غلام آزاد کرنا ہے اور اگر غلام آزاد کرنے کا معاملہ نہ ہو تو پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے وہ آگے ذکر ابھی آئے گا فعین خان تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مؤمن بھی ہو جو کہ قتل ہوا فتح بت مکمنا تو ایک مسلمان غلام کو وہ آزاد کرے دشمن قوم میں ہے اور مسلمان تو قتل ہو گیا خطا سے تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا مسلمان تیسری شکل وہ انکان امن اور اگر ایسی قوم سے ہے کہ اس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے فدیت اس کے وارثوں کے حوالے کر دے وہ تحریر مکمینہ اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے پہلی شکل وہ مسلمانوں کے علاقے کی ہو سکتی ہے اور تیسری شکل ہے کسی اور قوم میں مگر اس سے معاہدہ ہے دونوں میں برابر ہے غلام بھی آزاد کرنا ہے اور خوبہا بھی دینا ہے درمیانی شکل بھی دشمن قوم سے ہے تو غلام آزاد کرنے کی بات تو ہے اور اس کو دیت دینے کی بات نہیں اس دشمن کو تقویت ملے گی باقی تفصیلی احکامات وہ آپ تفاصر میں دیکھ سکتے ہیں فم الم یجید فسیام شاہ رعین پھر جو نہ پائے مراد غلام آزاد کرنے کی استطاط کا معاملہ نہیں فصیام شاہرئین متاب مہینے لگاتار روزے رکھے یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ کا معاملہ ہے مکھان اللہ علیم حکیمہ اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے چلیے تو بائی ایکسیڈنٹ کا معاملہ تھا نا قتل خطا کا اب بائی انٹینشن جان بوجھ کر ایک مسلمان ایک جسٹ ون سنگل مسلم کو کوئی قتل کرے تو سنیے پانچ باتیں و مئی اختمکمتم اور جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو مسلمان کو قتل کرے نمبر ایک فز جہنم اس, اس کی سزا جہنم ہے دوا مدتوں اس میں پڑا رہے گا تین وہ غدیب اللہ اور اس پر اللہ کا غذب ہوگا چار ون اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی پانچ اور اللہ نے ہے ایک مسلمان اور اللہ کے پیغمبر علی السلام نے فرمایا کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے احبا تو کس قدر عزت اور جلال والا ہے ریشان کتنی بلند ہے لیکن لیکن اے کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کے رب کی قسم محمد کے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ایک مسلمان کی جان اللہ کی نگاہوں میں اے کعبہ تس سے زیادہ قیمتی ایک مسلمان کی جان اور یہاں تو لاشوں پر لاشیں افغانستان عراق تو لاکھوں کی بات ہے اور کراچی اپنوں کا شہر شہر, شہر کراچی میں سینکڑوں ہزاروں کی لاشیں ایک جان کابے سے زیادہ قیمتی مسلمان کے اللہ کے نکاحوں میں اور کتنے لاشیں معاف کیجیے گا کتنے کابے ہم نے ڈھا دیے ہیں اس شہر کے اندر اللہ اکبر یہ ہے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنے والے کے لیے. پانچ باتیں اور سزائیں قرآن نے ذکر کیا اگلی آیت کے مسلمان مختلف علاقوں میں مہمات جاری ہیں کہیں کسی نے مسلمانوں کے سامنے کلمہ اگر پڑھ لیا تو ایک مرتبہ ایسا ہو گیا اور اس شخص کو صحابی نے محسوس یہ کیا کہ جان بچانے کے لیے پڑھ لیا قتل کر دیا بعد میں وہ مقدمہ حضور کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کیوں قتل کیا یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے تم نے دل چیر کر دیکھا تھا اس کا کہ اس کا دل چیر کر کھول کر دیکھا تھا کہ جان بچانے کے لیے پڑا ہے کہ اللہ کے خاطر پڑا اور اگر یہ کلمہ تمہارے خلاف قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کو زبان کے خلاف پر ہم کسی کو مسلمان مانیں گے دل میں جھانکنا ہمارے اختیار میں نہیں وہ اللہ جانتا وہ اللہ فیصلے کر لے کر اللہ کو اللہ کے فیصلے کرنے دیں ہم اپنے فیصلے کریں اس کو ذہن میں رکھیے یا ای الی الی انا ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله جب جب زمین میں سفر کے لیے نکلو را جہاد و قتال کے لیے فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو بلا تقول لمن القى اليکم السلام لسلم مؤمنا و جو تم السلام کہے اسے نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تب تغن عن ردن کہیں تم دنیا کی زندگی کا سامان تو نہیں چاہتے کہ کچھ اس کے با بکریاں تھے، وہ بارہ متمن نظر تو نہیں تھا خدا خاصتا فرن اللہ, اللہ کے پاس تو بہت غنیمتیں خوب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا لے تم تم من قبل تم بھی تو اسی طرح پہلے تھے اپنے ایمان کا اظہار کم ہی تم کرتے تھے اس لیے کہ اس میں مصائب تھے مشکلات تھیں فمن الله علیکم پس اللہ نے تم پر احسان فرمایا فتح تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ان اللہ خان خبیرہ بے شکر تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب واقف ہے ہمارے لیے اہم بات کیا ہے ہم کسی کلمہ کو مسلمان جو کہ دین کے مسلمہ باتوں میں سے کسی بنیادی بات کا انکار نہیں کرتا ہم اسے مسلمان مانیں گے دل سے مانتا یا نہیں مانتا وہ فیصلہ اللہ فرمائے گا آخرت میں یہی وجہ ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا یہ جو آج لوگوں نے فیکٹوریا کھل لی نا کافر قرار دینے کی یہ غلط ع کسی کو کافر قرار دینا مشکل ترین معاملہ ہے امام ابو حنیفہ تو یہ فرماتے رحمت اللہ علیہ ایک شخص ایک جملہ کہے بالفرض اس کے سو مفہوم مفاہین نکلتے ہوں سو ننانوے کفر پہ نکلتے ہوں ایک مفہوم اسلام پر نکلتا ہو اس شخص کو کافر قرار دینے میں احتیاط کی جائے گی اتنا مارجن اور یہاں چھوٹی موٹی اونچ نیچ چھوٹی موٹی کی بات کروں اس پہ نہ کیسی کیسی باتیں ہوتی دین کی مسلمہ باتیں بالکل فرائض کو کا تو پھر ہے وہ بھی علماء کا کرنے کا کام ہر ایک کام کرے گا تو ساری قومی کافر ہو جائے گی پھر ادھر سے فیکٹری کھلی گئی ادھر سے فیکٹری کھلی گئی قطع اللہ کے رسول لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے آج کچھ لوگوں نے کافر بنانے کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں اس شدت پسندی سے ہمارا کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے اور اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے اور یہ بات تحقیق کر لیا کرو اور ظاہر پر فیصلہ حضور کہہ رہے تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا ہے دل کھول کر دیکھا ہے نہیں ظاہر پر فیصلہ کرو باطن کے فیصلے اللہ آخر میں خود فرمائے گا لا يستبع القاعدون من المؤمنین غیر علی ضرر فی سبیل اللہ بی اموالهم بغیر عذر بیٹھ رہنے والے مسلمان اور وہ لوگ برابر نہیں جو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں فد اللہ مجاہدین اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے جہاد کرنے والوں کو جو مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں ان پر فضیلت دی جو بیٹھ رہنے والے ہیں ہاں وکل وعد اللہ حسن اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے اب یہ وہ دور ہے کہ نفیر عام کا معاملہ نہیں نفیر عام ہر ایک کا مردوں کی بات ہر ایک کا نکلنا لازم وہ غزل تبو کے موقع پر ہوا اس سے پہلے کچھ لوگ نہیں جا رہے تھے تو ان پر سرزنش نہیں ہے ان پر نکیر نہیں ہے لیکن جو جہاد کر رہے ہیں ان کا درجہ بڑا ہے بیٹھ رہنے والوں سے یہ اس دور کی بات ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نفیر عام نہیں جب نفیر عام کا معاملہ آئے گا سورہ توبہ میں پڑھیں گے غزل تبو اب کوئی نہیں نکلنا تو پھر وہ قابل ملامت ہوگا اللہ کے ہاں وفضل اللہ مجاہدین علی القاعدین در اجر اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے اجر عظیم کے اعتبار سے درجات منہ وما غفرت ورحمہ یہ اللہ سبحانہ وتعالى کی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت ہے وکاں اللہ غفور الرحیم اور اللہ سبحانہ وتعالى بہت والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئی آخر میں دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ما السماوات والارض یا ربا وسلم علی نبینا محمد ربنا تقبل منا امت السمیع العلیم علينا علینا انك انت التواب الرحیم اے اللہ ہم سب کی مفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مفرت فرما ہماری بہنوں اور بھائیوں کی مغفرت فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی مفرت فرما اے اللہ ہمارے رشتے داروں کی, کی, کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے اس کی تلاوت کی سمجھنے کی عمل کی پھیلانے کی اس کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر فرما اے اللہ تمام مرکومین کی مففرت فرما الہ تمام بیماروں کو شفائے کل اللہ اللہ مشکلات میں ہیں مسائب میں ہیں پریشان ہے ہیں اللہ تو امن اطاف امن اتا فرما ہمارے شہروں کو تمام ممالک کو اللہ پورے عالم کو امن عطا فرما اللہ سلامتی عطا فرماس قبول فرما لے اللہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے اللہ ہماری حاجات کو قبول فرما اللہ ہر برائی سے شر سے بچا ہر نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرما اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما ایلا آخرت کا بنا ایلا اخلاص نیت عطا فرما ہمارے دلوں کو سے سے سے حرام ہر بچا ایلا اسلام پر زندہ رکھ ایلا ایمان خاتمہ حساب کو آسان فرما ایلا روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیف فرما اللہ فرما, ایلا ہم, سب کو جنت عطا فرما ایلا ہم سب سے راضی ہو جا ایلا ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وہ صلی اللہ عالم نبی گیل کریم ولی و اصحاب ہی اجمعین آمین و رحمتی ارحم رحمین اللہ دینا منوت